بسرحمن الله صلی اللہ علیہ و رحمت علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متبر جو تمام خاران گرامین اور سامعین کو شموسے اقبال کی سلامت کرتے ہیں شکر الحد باب و صلاح در نمبر 55 اور پیج نمبر 72 ٹو نمبر ایک سے آپ لوگوں کو آج کا درس وبارکانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور اس میں جمعے کے بارے میں اقامات بیان ہو رہا ہے تو حضرت شاس محمد نرواح فرماتے ہیں عمل جمعہ تو بہر نماز جمعہ حقانت ہے من اعظم شاعر الاسلام اعظم ہاں جی اعظم سے ہے اس کی جمع ہے شاعر شعار ہے نشانِ ہاں جی تو اسلام تو اس اللہ کیا ہوا فرماتے ہیں بہر جمعہ اسلام کے عظیم نشانیوں میں سے ہے جمعہ کا قیام جو ہے ہر بستی میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں اس کا قیام جو ہے اسلام کے عظیم شعاروں میں سے یہ ایک اجتماعی عبادت ہے ہاں جی مسلمانوں کو اعتفاق رہنے کا احتیاط رہنے کا مسلمانوں کو حالات سے واقعات سے آگاہ رہنے کا دورہ رکھا ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہونے کا ایک یوں سمجھے ایک سیاسی عبادی ہے عبادی سیاسی عبادی سیاسی عبادت بھی ہے سیاست بھی اس کے اندر تاکہ مسلمانوں کو منظم رکھا جائے ہاں یہ جی، ایک مختلف ہے ہر علاقے میں جو ہے کیونکہ کئی گاؤں مل کر ایک جمعہ قائم ہوتی ہے اس وجہ سے پورے علاقے کا اسلامی نماز کا حکم جو ہر گاؤں والوں کو ہر نماز پھر روزانہ جمع ہوتی ہے پھر جمعہ میں پر ایک علاقہ والے جمع ہو جاتے ہیں اس طرح مسلمان ایک دوسرے کے آلات سے ملک کے حالات سے اسلامی حالات سے آگاہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں ہاں جی اور خودکش میں اور بہت بڑی عبادتیں ثواب اور اچیر بھی بہت زیادہ تو مدع بہر جو فقانت من عظم اشار اسلام اسلام کے جو ہے عظم بڑے شاعر نشانیوں میں سے ہے وہی اور یہ نماز جمعہ واجبۃ واجب ہے کن پر اللہ کل مسلم ہر مسلمان ذاکر ان مرد پر اسے معلوم ہے کہ یہ نماز عورتوں پر واجب نہیں ہاں جی عورتوں پر یہ نماز واجب نہیں اس لیے عورتیں جمعہ کو نہیں گیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہیں جی ہاں تو وہی واجبۃ اللہ کل مسلم اندا یہ نماز واجب ہر مسلمان مرد پر تو خواتین جو جمعہ کے دن نو پڑھیں گے مر اللہ جمعہ پڑھیں گے بالی اور اگر کوئی خاتون جو ہے جیسے پردے میں آ کے اور مسجد میں گنجائش ہو جگہ ہو جا خن کا میں جیسے ہمارے بادہ میں چیلا کھٹ میں آ کے بیٹھ جاتی تھی پہلے میں نے دیکھا خواتین اور مرسدہ خواتین خطبہ سننے کے لیے تو اگر وہ پڑھ لیں تو اس کی زور ادا ہو جاتی ہے لیکن واجب نہیں ان کے لیے ان کے لیے اپنے گھر میں زور پڑیں ان کو جمعے کا ثواب وہیں پر ہی مل جاتا ہے تو ہومائے ہوا یہ واجب اللہ کل مثمن یہ واجب ہر مسلمان زخر مرد پر بالغن بالغ مرد پر عقل پر ہاں عاقل عاقل پر حرین آزاد شخص پر غلام پر بھی واجب نہیں ہے یہ نماز کیونکہ وہ بےچارے کیونکہ مزدور ہوتے ہیں اجازت دے دیں تو جا سکتے ہیں نہیں دے دیں وہ نہیں جا سکتے ہیں اللہ نے ان پر واجب نہیں رکھا آزاد پر آزاد شغذ پر جو غلام نو ہو یعنی کسی شہر میں گاؤں میں بستی میں رہنے والے لوگوں پر واجب ہے یہ کسی مسافر پر واجب نہیں یہ مقیم مقابل مسافر ہے سفر میں جو شاعری سے یقینی بات ہے وہ نماز کو پہنچنا مشکل ہو جائے ثالان اس پر واجب ہے میرا رکھے مقیم پر واجب ہے جو گاؤں میں شہر میں رہ رہے ہیں سفر میں نہیں تو اس کے واجب ہونے کی شرائط ہیں یہ بیان ہو گئے اس کے بعد ہیں یہ جمعہ کیا ہوتی کہتے ہیں واحد خطبتانی اس میں دو خطبے ہوتے ہیں ان خطب ہانی اور جو دو تقریر ہیں خطبہ ہے اس میں اللہ کی حمد محمد علم محمد پر دروت مومنوں کے لئے دعا تغاء کی نصیحت اور مختلف موضوعات پر واضح و نصیحتیں اور اکثورے کا پڑھنا ہے یکیات کا پڑھنا ہے محمد عالم محمد بندوری سے رسول اللہ کے رسلت کی, کی گواہی اللہ کے والدینیت کی, کی گواہی اللہ کی حمد یہ ساری چیزیں دونوں خطبوں میں ہو نظر ہے وہ آگے آ رہے ہیں تفصیلات ہاں جی تو وہی خطبانی یہ دو خطبہ ہیں وہ رکت اور دو رکت نماز ہے دو رکت نماز اور دو خطبہ یہ دونوں مل کر تعقوم کھڑا ہو جاتے ہیں مقام زہر زہر کے جگہ پر یہ دونوں پڑھیں گے جب خطبہ بھی سنیں گے ہاں جی دور کا نماز بھی پڑھیں گے تو اس آدمی کا زہر سمجھو ادا ہو گیا اس کو زہر پڑھنا نہیں پڑتا جو آدمی جمعے میں شرکت کر کے جمعے کا خطبہ سن لیا اور انہوں نے دور کا نماز بھی پڑھ لیا جمعے کا تو اس کا زہر ادا ہو گیا وہ کان اور جو لوگ جمعہ کو نہیں پہنچا اپنے گھر میں نماز پڑھا وہ زہر کی نیت سے پڑھیں گے وہ جمعہ کے نیت سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ جمعہ صرف جماعت سے ہی جائز ہے جمعہ انفرادی طور پر جائز نہیں ہے تو جن کو جمعہ میں نہیں پہنچا وہ زہر پڑھیں گے وہ وقت اور فرماتے ہیں جمعہ کا وقت جو ہے نماز کے مواد من اول زوال زوال کی ابتدار سے لے کر یعنی زہر کے جو اول وقت ہے وہیں سے لے کر علامیہ یہ یہاں تک کہ ہو جائے ذلکل ذل شواً مسلے جو بھی چیز آپ زہر کے ٹائم پر یعنی اس سے زوال کے ٹائم پر کھڑا کریں گے نا اس کے سایہ ڈبل ہونے تک ڈبل نہیں سنگل ہونے اسی کے بارے پر سایہ بن چونکہ زہر کے اول وقت میں تو زوال کے بعد سایہ طالباً اقبال جگہوں پر ختم ہو جاتے ہیں وہاں تھوڑا سا رہتا ہے پھر جو ہے زوال ہونے کے سایہ پھر لگتا ہے سایہ بڑھتے ہوئے اسی چیز جو بھی چیز کھڑے کریں گے اسی کے برابر سایہ اونچا ہو جائیں تو زہر کا یہ, یہ دوست کی نماز کو اس ٹائم میں پڑھنے اس پیریڈ میں تو آج کل طالباً ڈھائی بجے تک یہ ہو جاتا ہے تو ظہر کی افضل وقت جو ہے ڈھائی بجے تک ہاں جی طالباً بن جائے گا اس وقت جو ہے ساڑھے پونے ایک سے لے کر جو اول ہاں جی بجے تک اس کا ٹائم ہو جائے گا اس کا افضل ٹائم ہوگا جمعے کا تو یہ کہ اس کا وقت کیا وہ واقع وقت من اول زوال سے لے کر علا یہ یہاں تک کہ ہو جائے ذل قل شبہ ہر کوئی بھی چیز کھڑا کریں گے اس کو شبہ بولتے ہیں شاخص بولتے ہیں سایہ معلوم کرنے کے لیے تو اس کی سایہ مسلے ہی خود خود کے برابر ہو جائیں ولو سارا مسلے اگر اس کے ڈبل ہو جائیں یعنی سایہ جو ہے جو چیز کھڑا کریں اس کے ڈبل ہو جائیں جو کہ اصسر کا اول وقت ہے تو بھی لم تب جمع, جمع باطل ہوگا لیکن دبل سے بھی گزر گیا تو پھر جمعے کا وقت ختم ہو گیا پھر پھر ظہری پڑیں جمعہ نہ اب باقی فرماتے ہیں وومن کا مال امام ہے جو شغل جو ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے وہ بچارہ آتا ہے گھر سے نکلتا ہے ٹیم پہ لیکن بیچ میں آج کل ٹریفک کا دور ہے سفر کوئی نہ کوئی اور کو جیسے وہ ٹیم پہ جمعے کو خود بر نہیں سن سکا لیکن امام کے ساتھ جو امام جو ہے جمعہ کی نماز بھی پڑھ کے آخری رکت کا رکوع پڑھ رہے تھے دوسرے رکعت کا تو انہوں نے بھی فوراً طویل تحرام پڑھا جمعہ میں شامل ہو کے امام کے ساتھ اس کو روقو مل جائے تو فرماتے ہیں سمجھو اس کو جمعہ مل گیا تو یہ اس نے ایک رکعت امام کے ساتھ ایک رخو پاتے ہوئے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیا امام سے تشہد پڑھ کے سلام دیں گے یہ کھڑا ہو کے اپنا دوسرا رکعت پڑھیں گے اور سلام پہ لیا سمجھو کہ جمعہ ہو گیا اب اس کو دوبارہ ظہر پانے کی ضرورت نہیں تو ومن ادرک جو شخص پالے مال امام امام رقو کا رخوع کو پالے لے پھر رکت الخرات دوسرے رکعت کا آخری رکعت کا تو فقات آدرکا تو بے شک اس نے جمعہ کو دھرک کر لیا جمعہ پا لیا یعنی دوسری رکت کا رکو بھی اس کو مل جائے تو وہ دو رکت ہی پڑیں گے ایک رکت امام صاحب پڑھ لیا ایک رکت اس کو اکیلا بعد میں امام سلام سے لیں گے وہ کھڑا ہو کے پڑیں گے اور سمجھے اس نے جمعہ اس کو پا لیا کیونکہ وہ تو نکلے سے ٹائم سے لیکن نہیں پہنچ پایا تو اس وجہ سے خطبہ نہ سننے پہ اس کے جمعہ باطل نہیں ویس میں خطبہ کا اس نے نہیں سنا کیونکہ وہ اس نے آمدن خطبہ کو نہیں چھوڑا اس وجہ سے فیم تو ایسے شاخ کو چاہیے ان رکت رکعتیں اپنے دو رکعتوں کو پورا کریں جو متاً جمع ہی نیت جمعہ کے طور پر اور اس کو جمعہ ہو گیا لیکن ومنلم یدرکل کا لیکن وہ شاخ جو دیر شانے وجہ سے اتنی مقدار بھی امام کے ساتھ نہ ملے, امام ملے اتنی مقدار نہیں یعنی کیا امام کے ساتھ آخری رکت کا رکو بھی نہ ملے وہ آیا تو امام آخری رکعت کا سمیع اللہ پڑھ رہے تھے یا سجدے میں تھے یا تشدد پڑھ رہے تھے تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے وہ بھی اللہ اکبر پر کتنا نیت کر کے پھر دوبارہ ایک اور اللہ اکبر پڑ کے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے جس حالت میں اسی حالت میں پھر وہ اپنے دو رقط نماز امام کا اب اس کا ایک رقط نہیں ملا تو وہ دو رکت امام پھر تشدد سلام پھیریں گے وہ تو رکت نماز پڑھیں گے باقی دو رکت پڑھیں گے اس کے بعد زور کو دوبارہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے امام و ساتھ اس کو ایک رقط پورا نہیں ملا اس لیے وہ زور کو پھر دوبارہ پڑھیں گے تو اتنی مقدار بھی ملے تو واجب جب والے زور اس پر زہر واجف ہے وہ بعد میں زور دوبارہ پڑے فمن لم منلم یقلت تشہد جو شخص نہ پائے سوائے تشہد کے امام سے امام تشہد میں تھے آخنجے تو وہ آ کے لاگر پڑھ کے تبھی نیت کر کے پھر دوبارہ لاگر پڑھ کے تشہد میں ساتھ بیٹھیں تو فرماتے ہیں وہ آتم ماں وہ اس نماز کو پورا کریں جمعتن جمع جمعہ کے طور پر اپنے تشہد امام کے ساتھ بیٹھا پھر دو رکھا اور پڑھیں گے جمعہ کی نیت سے تو اس بندے پر کیا ہے اس جمعے کے طور پر اس نماز کو پورا کریں گے مطلب یہ آتا عطا جمعہ یعنی دو رخط پڑھیں گے امام کے سب سے تشدد ملا امام سلام پھریں گے یہ سلم نہیں پھریں گے کھڑے ہو جائیں گے اپنے دو رخط پڑھیں گے اس کے بعد واجوہ لہٰٰ اِس حادث پر واجب ہے نماز کو دوبارہ پڑھنا لیکن دو رقم جو امام صد پڑھائیں وہ پورا نہیں ہوگا چونکہ اس نے رقط نہیں ملا اس کو ایک رقط بھی لہٰذی آدمی دو رقط جمعے کی نیت سے پڑھیں گے اس کو اس کے ثباب مل جائے گا پھر وہ لے جوال شاہ پر واجف اعادہ کریں دوبارہ آسرن ہو اور جمعہ پڑھ لیں ہاں جی آسن و پڑھ لیں کیونکہ اس کا ایک رقط کم مل جائے ایک رکت یہ کرنے کا اور دوسری رکت کا آخر رقو بھی مل جائے تو اس کو رکعت مل گیا تو یہ آدمی دو رکت یہ گے اس کا اعادہ ضرورت نہیں لیکن ایک رکت بھی امام صدی نہیں ملا آخر رکوع بھی نہیں ملا تو پھر ہاں جی اس کے بعد جس جی حالت میں بھی امام صد شامل ہو جائیں گے اس کو دو رکت کر کے نماز کو تو دو رکت پڑھیں گے ہاں جی مکمل کریں گے لیکن بعد میں دوبارہ ظہر پڑھیں گے آگے جمعہ کچھ لوگوں سے ساخت ہے فرماتے ہیں وہ یس کو تو وجوب جمعے کے وجوب کا حکم ساخت ہوگا ہاں بل مرض ہے بیمار ہونے کی وجہ سے ایک آدمی بیماری کی وجہ سے نہیں گیا جمعے پہ تو وہ گناہ نہیں ولا ام یہ نابینا ہونے کی وجہ سے ولا آراج لانگڑا ہونے کی وجہ سے ہاں جی یہ لوگ جمعہ پہ اگر نہیں گیا تو ان کا جن پر جمعہ ساخت تو واجب ساخت ہے جمعہ واجب نہیں لیکن پھر بھی ہاؤلا یہ لوگ جو معذور ہیں ہاں جی وہ میں ان پر واجب نہیں ہے یہ لوگ لو حاضر اگر حاضر ہو جائیں جمعے میں خود کو ہاں جی میں رکھ کر تو کہفت ہو مل تو کفات کرے گا کافی ان کے لئے جمعہ میں نہ زور زور کے بدلے میں یعنی ان کا جمعہ صحیح ہے جمعہ ادا ہو جائے گا اور ان کا جو ہے زہر زور کے قائم مقام ہو جائے گا وَم اور بہت زیادہ بڑھاپا بھی کل مریضیں بیمار کے جانوں اس کے لیے جمعہ عام طور پر دور ہوتی ہیں لہٰذا بڑھاپا بھی مریض کی طرح ہے تو بڑا پے پر بھی جمعہ بہت زیادہ بڑا جو چل کے نہیں چل ہیں جمعہ تک ان پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے لیکن اگر یہ جائیں گے تو اس کا جمعہ ادا ہوگا ویس کو تو ایدن اور ایسے جمعہ ساخت ہوتے ہیں بے خدمت المریض بیمار کی خدمت کے لیے بیٹھا ہو اس کی خدمت کی ضرورت ہو اور وہ خدمت کے لیے بیٹھا ہو کے لئے کے لیے وہ حفظ اور اس آس سے بھی جمعہ کے لئے وجوب ساخت ہے واجب نے اس پر بھی جس کو اپنی جان کا خاطرہ ہو جمعہ میں جائیں اس پر کوئی جانی خطرہ ہو جو دشمن اس کو مار ڈالنے کا اس کو نقصان پہنچانے کا تو یہ آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے جمعہ نہیں اس پر جمعہ کا وجوب ساخت ہے وہ حفظ نفس سے اپنے نفس کو بچانے کے لیے لیمنخواب ہو وہ شاخ جس کو خوف والا نفس اپنے نفس پر یا ہے ولامول یا وہ شاخ جو اپنی مال کی حفاظت کے لیے وہاں ایک مال ہے اس کی چوکداری کی ضرورت ہے وہ چلے جائیں گے اس کے مال چوری ہو جائے گا تو ایسے صورت میں بھی وہ اس پر جمعہ واجب نہیں ہے جمعہ وجب شاخ دوا مال کی حفاظت کے ولا املا کی جائیدادوں کی حفاظت کے وہ دوا بھی چوپائی کی حفاظت کے لئے والا دوسرے جانوروں کی حفاظت کے لے بہنے والے شخص پر جگداری کرنے والی پر نعماز جمعہ واجب ساخت تھے اور داغات کی دکانوں کے حفاظت پر بہنے والی شخص دکان پہ ہیں دکان کے حفاظت جائیں تو دکان کو لوٹنے کا خطرہ ہو تو پھر اس پر واجب نہیں و بساتین اور باغ کے حفاظت پر چلے جائیں تو باغ سارے پھل فلوٹ چوری ہونے کا خطرہ ہے باغ حفاظت پر معمول شخص اس پر سے بھی جمعہ کے وجب ساخت ہے اس کے علاوہ وہ کلوشین ہر وہ فارمولیشن میں ہر وہ چیز انقابہ اگر آپ وہاں سے غائب ہو جائیں جمعے کو چلے جائیں اور وہاں کوئی محافظ نہ ہو یمکن ممکن ہو یل دفعہ وہ چیز طلب ہونے کا خوف ہو تو اس رض میں بھی جائیں جو ماخذ جو ہے اس پر وجب ساکت ہو جاتے اس سے بھی ساخت ہو جائے لہٰذا شاس فرماتے ہیں فلیزہ کے اس وجہ سے بہت سے لوگوں سے جمعہ ساخت ہیں ان مجبوریوں کی وجہ سے اس وجہ سے لایہ طی سر یہ ممکن نہیں ہوگا یش تمیاں یہ کہ جمع ہو جائیں کو لو بلاج تمام شہر میں رہنے والے لل جمع جمعہ کے لیے سب جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی نہ کوئی مجبوریاں سب کو کہیں نہ کہیں رہتی اس وجہ سے لیکن جو ہیں سب تو جمع نہیں ہو سکتے پر جو لوگ جمعے میں پہنچ گیا وہ تو جمعہ پڑھیں گے جمعے کے نیت سے پڑھیں گے لیکن جو لوگ نہیں پہنچا وہ ظہر پڑھیں گے اور پھر جمعہ کے نیت سے نہیں پڑھیں گے لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے ولا ایجو جہاز سلام اور یہ جمعہ کی نماز جائز نہیں اللہ بل ہے اللہ بالجماعت مگر جماعت کے ساتھ ہی جماعت سے ہی پڑ جاتے لہٰذا حمل یاضرفیہ پر جو جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا فالح ظہر تو اس پر ظہر واجب ہے ملائم بغیر اور پھر حرماتے ہیں اور جائز سے نہیں ہے جیماً اوش آس کے لیے وجہ وال جمعہ جس پر جمعہ واجب ہو ہاں جی شرائط پورا ہے تو وہ اس کے لیے وہ جائز نہیں کیا یا یہ کہ وہ کھائیں پھر لے لیتے شب جمعے کو وہ یوم اور دن کو منطنا نہ یعن کوئی بد بدار چیز نہ یعنی کچا کچا چیزیں نہ کھائیں اور بدبو کے ساتھ جمعے میں نہ آ جائیں کل میں جیسے لہسن وال بسل پیاز وغیرہ وغیرہ میں اس کے والا کوئی بھی بدبو دار چیز استعمال نہ کریں اور وہ بدبو کو پھر دور نہ کر پائے تو اس کا اس بدبو کے ساتھ جمعے میں آنا اس کے لیے جائز سے نہیں ہے اس وجہ سے غلط اگر اس نے کھایا ہے بدبو دار چیز تو لم یا پھر تو اس کے لیے جائز نہیں یا حضورہ پھر جمعہ جمعے میں حاضر ہونا جائز نہیں مغرق اس بدبو کو دور کریں جو بھی جیسے میٹھی چیزیں کھا کر پیل کے کوئی اور چیز کر کے بدبو کو دور کر کے ہی آنا ہوگا ہاں جس میں اور بھی کوئی بدبو ہوتا ہو سب ریک وغیرہ کر کے یا نہا کے صابن اس کو بدبو دور کر کے جمعے میں آنے کا حکم ہے صاف ستھرا ہو کے بدبو لے کے جمعے میں آنے کے بارے میں شاطین فرمائے میں لم یا جز جاشنے یا حضرت جمعہ جمع میں حاضر ہونا تو آج کے اندر یہاں پہ اتباع ہوتی ہے اللہ آپ صاحب کو السلام